شاید فرمایا و نو ہن از من قبل اور نوح علیہ السلام نے اس سے پہلے ندا کی ہم سے دعائیں کی یعنی پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کا ذکر ہے فرمایا جا رہا ہے ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اللہ کی جناب میں دعائیں کی فس تجب نہ لہو بس ہم نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں فنجئی نہ ہو بس ہم نے انہیں نجات دی وہ اور ان کے اہل کو نجات عطا فرمائی منل کر بلعودیم بڑی پریشانی سے بڑے کرب سے دشمنوں کو ہلاک فرمایا نو علیہ السلاۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والے اور آپ کے گھر میں جو مومن تھے وہ سب طوفان سے محفوظ کر دیے گئے وہ نہ سر نہ ہو من القم الدین کدو بھی اور ہم نے حضرت نو علیہ السلام کی مدد فرمائی اس قوم کے مقابلے میں جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کانو قوم ان بے شک یہ لوگ بہت برے لوگ تھے فاغرقناہم اجمعین پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا ڈبو دیا ساڑھے نو سو سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے جب کافروں نے مل کر آپ کو شہید کرنے کی پلاننگ بنائی اور انہوں نے کہا کہ اب تو حد ہو گئی رب العالمین نے ان کافروں کو ہلاک کر دیا اور مومنوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی وہ داودا و سلیمان اور داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اذ یاح فی جب وہ ایک کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کرنے لگے از جب نفشت فی غنم القوم جب کسی قوم کی بکریاں اس کھیتی میں چھوٹ گئیں اور داخل ہو گئیں وہ کن نہ اور ان کے فیصلہ کرنے کے وقت ہم موجود تھے یعنی ہمارا علم اور ہماری قدرت انہیں گھیرے ہوئے تھی حضرت داؤد اعلی نبینہ والی سلاۃ وسلام کے دربار میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا کسی شخص نے کہا کہ میری کھیتی پر فصل تیار تھی رات کو فلاں کی بکریاں چھوڑ گئیں اور وہ میری کھیتی گس اور انہوں نے میری کھیتی کو صاف کر دیا ساری رات بکریاں کھیتی کو کتی رہے اب آپ فرمائیے کہ اس نقصان کا ذمہ دار کون تو آپ نے جب قیمت کا اندازہ لگایا تو جو کھیتی کا نقصان ہوا تھا اتنی ہی بکریوں کی قیمت تھی تو آپ نے فرمایا اس نقصان میں تمہیں یہ بکریاں دے دی جاتی ہیں تم ان بکریوں کے مالک ہو کھیتی والے کے لیے آپ نے بکریوں کا حکم دیا حضرت سلیمان علیہ سلاۃ کی عمر اس وقت گیارہ سال تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی حضرت داود علیہ نبینا نبینہ علیہ سلاۃسلام جو آپ کے والد ہیں ان سے عرض کی کہ اس کے علاوہ ایک اور بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے اگر آپ ناراض نہ ہوں اور اجازت دیں تو میں ارض کروں حضرت داؤد علاء والی ولی و سلام نے فرمایا آپ ضرور فرمائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارض کی کہ جو جی نقصان ہوا ہے اس نقصان کو اس طور پر بھی تو پورا کیا جا سکتا ہے کہ جس کی کھیتی ہے اس کو آریتن بکریاں دے دی جائیں وہ ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے اور ان کے دودھ وغیرہ سے وہ نفع اٹھائے اور جس کی بکریاں ہیں اسے آریتن کھیتی دی جائے وہ اس پر محنت کرے مشقتیں کرے اور جب کھیتی اسی پرانی پوزیشن پر آ جائے تو جس کی کھیتی ہے اسے کھیتی واپس کر دی جائے اور جس کی بکریاں ہیں اسے بکریاں واپس کر دی جائے اس طرح نقصان بھی پورا ہو جائے گا گیارہ سال آپ کی عمر ہے لیکن حضرت داؤد علی نبینا والسلام نے یہ مشورہ قبول کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کی آپ نے فرمایا آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی اس طرح بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اور اس طرح جس کی بکریاں ہیں اسی کی بکریاں رہیں گی اور آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا اس میں اللہ والوں کی آجزی اور انکساری کا ذکر ہے کہ اللہ والے کس قدر آجزی پسند ہیں کہ داود علی نبینہ واری صلاحت نے ایک فیصلہ کر دیا پھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رائے دی تو آپ نے اس رائے پر غور کیا اور وہ رائے آپ کو اچھی لگی تو آپ نے قبول کر دیا یہ ان کی شریعت کے مسائل تھے ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اگر کسی کی کھیتی پر بکریاں حملہ کر دیں گھس جائیں اگر ان بکریوں کو چلانے والا چرواہا یا مالک ان بکریوں کے ساتھ ہو تو پھر تو جرمانہ عائد کیا جائے گا اور اگر غلطی ہو گئی بکریاں رات میں غلطی میں چھوٹ گئیں اور کسی کی کھیتی میں گھس گئیں تو اس کا جرمانہ بکری والے یعنی بکری کے مالک پر ہماری شریعت میں نہیں ہوتا چونکہ جانور ہے جانور جو کام کرتا ہے اس کا ذمہ دار اس کا مالک نہیں ہے جبکہ مالک نے کوتاہی نہ کی ہو یا مالک نے ان کھیتیوں کی طرف ہانکا نہ ہو اگر خود دھکا دے کر ان کھیتیوں کی طرف بھیج دیا ہو یا خود مالک ان کے ساتھ شامل ہو تو پھر مالک پر جرمانہ عائد کیا جائے گا ففا ہم پس ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس معاملے کی سمجھ عطا فرمائی کل آ حکم و علم اور دونوں کو حکومت اور علم ہم نے عطا کیا یعنی سلیمان علیہ السلام کا بھی مقام ہے اور حضرت داؤد علیہ سلاط والسلام کا بھی مقام و مرتبہ ہے سخر نا ماں داود اور ہم نے داود علیہ سلاط وسلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا پہاڑ آپ کے قابو میں تھے یو سب جب آپ اللہ کی تسبیح کرتے تو یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے وہ اور پرندے آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے جب حضرت داؤد علیہ صلاحت اللہ کا ذکر کرتے تو پرندے درندے اور تمام جانور آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور سب مل کر اللہ کا ذکر کرتے وہ کننا یہ تمام کام ہم کرنے والے ہیں یہ سب ہم نے کیا یہ طاقتیں قوتیں ہم نے دیں وم ناہو سنعت لبوسم اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا تمہارے لباس بنانے کا ایک طریقہ سن آت بنانا اور لبوس کے معنی لباس ایسا لباس لتوش سینا کم جو تمہیں جنگ سے محفوظ رکھے یعنی زیرا حضرت دعود علیہ علا و والی سلاۃ وسلام دنیا میں سب سے پہلے زرا بنانے والے ہیں ایک کال کے مطابق آپ جیسے لوہے کا سمجھے جیکٹ جو سینے اور کمر کی حفاظت کرتا تلوار کے وار لگنے سے وہ آپ بناتے اسے زرہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے لیے لوہا موم بن جاتا آپ جب اپنے ہاتھ میں لیتے تو وہ لوہا نرم ہو جاتا اور جس طرح آپ چاہتے اس کی شکل بنا دیتے آپ کو لوہا گرم کرنے کی کوئی حاجت آپ کو نہ ہوتی اور واقعی اس طرح ہے کہ حضرت داود نبینا نبینہ والی سلاۃ والسلام ان اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں کہ جو دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے کے بجائے اپنے ایپ کی تلاش کرتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی ہیں وہ تو عیب سے پاک ہیں مگر آپ کی عادت گریما بادشاہ ہونے کے باوجود بھیس بدل کر آپ عیب کی تلاش میں نکلتے اور ہر ایک سے پوچھتے داود کیسا آدمی ہے ایک دن جبریل امین انسانی صورت میں آئے تو آپ پر جو غلبہ تھا کہ میری غلطی مجھے پتہ چل جائے تو آپ کی توجہ اس طرف نہ گئی کہ یہ جبریل امین ہے جبریل امین سے کہنے لگے کہ آپ کی کیا رائے ہے داود کیسا آدمی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے تو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں کرتا لیکن پیٹ پیچھے لوگ باتیں کرتے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلط یہ چاہتے تھے کہ کوئی مجھے نہ جانتا ہو اور غیر موجودگی میں وہ میرے پیٹھ پیچھے کو ایسی بات کرے مجھے پتہ چل جائے اگر میری کوئی غلطی ہو تو میں اسے درست کر لوں جبریل امین نے کہا کہ داؤد بڑے نیک ہیں صالح ہیں اللہ کی یاد کرنے والے ہیں بڑے ہی اچھے آدمی ہیں مگر ایک بات ہے یہ بیت المال میں سے وظیفہ لیتے ہیں اگر یہ خود اپنے ہاتھ سے محنت کریں اور اس سے کما کر وہ اپنا گزارا کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا حضرت داود علیہ سلاۃ والسلام بادشاہ تھے اور بادشاہت آپ کرتے لوگوں کی خدمت کرتے اس کا وظیفہ اتنا لیتے جتنا ایک عام مزدور کا ایک وظیفہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی جبری امین فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کریں اور پھر آپ اسی سے گزر اوقات کریں آپ رونے لگے رب کی بار کا میں دعا کیے پروردگار مجھے تو کوئی کام آتا نہیں ہے تو مجھے کوئی کام سکھا دے تو اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو زرے بنانا سکھا دیا آپ زیرے بناتے اور اس کو بیچ کر گزارا کرتے فہل ان تم شا کیا تم شکر کرنے والے ہو ولی سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا عاصفتاً فتن وہ ہوا جو تیز چلنے والی ہے تجریب امری ہی کہ اس کے حکم سے چلتی ہے زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام ہوا میں اڑ کر شام تشریف لے جاتے اور اس طرح آپ کا سفر ہوا کے اندر اس اسپیڈ سے ہوتا کہ جو لوگ کئی مہینوں میں سفر کرتے وہ آپ چند گھنٹوں میں کر لیا کرتے اور صرف آپ تنہا ہوا میں نہ جاتے بلکہ بہت بڑا تخت ہوتا جس پر لاکھوں افراد ہوتے ہوا ان سب کو اڑا کر لے جاتے وہ کنا بیک شعین عالمین اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ شیاتی یا لَهُ اور سرکش جنات میں سے شیاتین سے مراد سرکش جنات سرکش جنات میں سے بعض جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطے لگاتے آپ کے حکم سے وہ سمندر اور دریا میں غوطہ لگاتے اور وہاں سے موتی یاقوت اور ہیرے نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیتے یعنی سرکس جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے وہ یا ملون عمل دونا ظالب اور اس کے علاوہ بھی یہ سرکس جنات اور بھی کام کرتے تھے وہ کنہ لہم ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے یعنی یہ سرکس جنات نافرمانی نہیں کر سکتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلاۃ وسلام کو وہ حکومت ملی دریاؤں پر ہواؤں پر پرندوں پر جنات پر ان تمام مخلوقات پر آپ کو حکومت حاصل تھی آپ کو اختیار حاصل تھا اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی جسے طاقت و قدرت دینا چاہے وہ اس کی مشیت ہے یہ قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالی چاہے تب بھی کسی کو اختیار نہیں دے سکتا یہ بات نہیں ہے ان اللہ علا کل شعین قدیم بے شک وہ ہر چاہت پر قادر ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہوں دیگر انبیاء ہوں یا فرشتے ہوں یا اولیاء ہوں انہیں جو طاقت و قدرت ملی وہ اللہ کی عطا سے ہے بیزن اللہ ہے مگر طاقت و قدرت کا انکار نہیں ہے یہ ان لوگوں کا رد ہے کہ جو وسوسے کا شکار ہو کر یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ فرشتے ہوں اولیاء ہوں یا نبی ہوں وہ بے بس ہیں بے اختیار ہیں مجبور ہیں نعوذ باللہ من مزال تو یہ عقیدہ کفر ہے وہ بے بس نہیں ہیں مجبور نہیں ہیں ان میں طاقت بھی ہے قدرت بھی ہے مگر اللہ کی عطا سے فرشتے بارش برساتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں انبیاء اور اولیاء کو طاقتیں ہیں طاقتوں کا انکار نہیں ہے لیکن بس یہی عقیدہ یاد رکھنا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے یہ مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا بیذن اللہ, ہے اللہ جسے چاہے مقام و مرتبہ عطا کرے ہم پر لازم ہے کہ جسے اللہ مقام و مرتبہ دے ہم اس کے مقام و مرتبے کو تسلیم کریں من آدا لی فقد بالحر بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے دوست میرے ولی سے دشمنی رکھے گا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے محدثین فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ ولی سے دشمنی رکھنا مراد ہے ولی کے مقام و مرتبے اور ان کی طاقت کو تسلیم نہ کرنا یہ دشمنی رکھنا ہے اور جو دشمنی رکھے اس کے لیے اعلان جنگ ہے علامہ شامی علیہ رحمہ فتح و شامی کے مصنف ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اعلان جنگ سے یہ مراد ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے سے دشمنی رکھے گا یعنی اللہ نے جو اسے طاقت دی ہے جو قدرت دی ہے جو مقام و مرتبہ دیا ہے اسے وہ تسلیم نہیں کرے گا تو مرتے وقت ایسے شخص کا ایمان سلب کر لیا جائے گا امبیا یہ سورت المبیا ہے امبیا کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا یہ مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا وہ ایوبا اور حضرت ایوب علیہ السلام از نادا رب جب آپ نے اپنے رب کو پکارا اپنے رب سے دعا کی انی مسنیت در بے شک مجھے تکلیف پہنچی وہ انت ارشمر اور اے پروردگار تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے حضرت ایوب علیہ ہی سلاطو و سلام کا امتحان لیا گیا آپ پر آزمائش آئی سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ آپ کی ساری اولاد انتقال کر گئی سب گھر میں سو رہے تھے آپ گھر سے باہر تھے مکان گر گیا مکان بھی ختم ہو گیا اور جتنے گھر کے افراد تھے سب شہید ہو گئے آگ لگی تمام جانور ہلاک ہو گئے اس طرح کرتے کرتے سارا مال ساری اولاد سب وہ آپ سے رخصت ہو گئے پھر آپ شدید بیمار ہو گئے اور بہت ہی زیادہ شدید بیمار ہوئے عام طور پر لوگوں میں بہت ساری غلط باتیں مشہور ہیں ان غلط باتوں میں ایک بات یہ مشہور ہے نوزال کہ ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے یہ بات بالکل غلط ہے پھر لوگ عجیب و غریب ہی سناتے ہیں کہ کیڑے جو ہیں زمین پر گر جاتے تو آپ کیڑا اٹھا کر دوبارہ جسم پر رکھتے اور کہتے کہ تیری غذا تو یہ جسم ہے تو نیچے کہاں جاتا ہے یہ تمام روایتیں ضغیف اور اکثر روایتیں مردود ہیں باطل ہیں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ نبی ایسے امراض سے محفوظ رہتے ہیں جو لوگوں کے لیے گھن کا باعث ہو کیونکہ ان کا منصب تبلیغ دین ہے تو نبی کا جسم کیڑے لگنے سے اور ایسی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہوں اور دور بھاگیں ہاں شدید قسم کے آبلے پڑ گئے شدید قسم کے آپ بیمار ہوئے پھر آپ نے کافی عرصے تک صبر کیا آپ نے اپنی بیماری کی شفا کی دعا بھی نہیں کی آپ یہ آزمائش اٹھاتے رہے اور پھر جب اللہ تعالی نے چاہا اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی یہ بھی ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تقدیر میں یہ بات لکھی گئی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں جو اس کی مرضی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی نہیں کرتے کیونکہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں باعث ثواب ہے مگر یہ ان کا اپنا انداز ہے فس سجب نہ بس ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی فکشنا ما بھی ہی مین ہم نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا آپ کو حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر ماریں چشمہ پیدا ہوا اس سے آپ نے غسل کیا اور تمام ظاہری جو بیماریاں تھیں یعنی جو ظاہری طور پر آبلے پڑے تھے اور اندر جسمانی طور پر جو تکالیف تھیں وہ ساری تکالیف دور ہو گئیں وہ أَهْلَهُ نہ مسل ہوں ہم نے ان کے گھر والے اور ان کی مثل اور انہیں عطا فرمائے تمام آپ کی اولاد اور جو گھر کے افراد انتقال کر گئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور جتنی آپ کی اولاد تھی اتنی اور اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائے رحمتمن دینا یہ ہماری طرف سے رحمت ہے وہ ذکل اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے صبر کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ باعث سعادت ہے بے صبری سے مصیبتیں دور نہیں ہوتی بلکہ بے صبری سے آنے والی غیبی مدد کے راستے بند ہو جاتے ہیں بے صبری کرنے سے مصیبت اور مشکل ہو جاتی ہے بے صبری کرنے سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے کوشش کی جائے دعائیں مانگی جائیں وظائف پڑے جائیں مگر بے صبری نہ کی جائے وہ اسماعیل غلق حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذوال قفل یہ تمام اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے نبی ہیں ذوال کے بارے میں قرآن و حدیث میں تفاصر میں زیادہ معلومات نہیں ہیں بس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ذوال اللہ کے نبی ہیں وہ کون تھے کہاں پر تھے اس کے بارے میں زیادہ مستند اور صحیح روایتیں ہم تک نہیں پہنچیں کل من الصابرین تمام کے تمام صبر کرنے والے تھے وہ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا ان من الصالحین علیہ بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے حضرت کا نام تو ہمیں پتا ہے لیکن ان کے حالات کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں ایسے کئی نبی ہیں جن کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم قرآن پاک میں تقریباً 26 انبیاء کا ذکر ہے لیکن انبیاء کی تعداد تو ہزاروں میں ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے نبی ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار یہی تعداد فکس نہیں ہے یہ تو ایک اندازہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش تقریباً جتنے نبی ہیں چاہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پورے ہوں یا کچھ زیادہ ہوں یا کچھ کم ہو اللہ تعالیٰ ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے وہ زنون اور حضرت یون علیہ سلام زنون کے معنی ہے مچھلی والے چونکہ آپ چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اس مناسبت سے آپ کو زنون کہا جاتا ہے حضرت یونس علیہ السلام اضا با جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر آپ روانہ ہوئے فوان اللہ نقدینہ علیہ اور آپ نے خیال کیا کہ ہم ہم ان پر تنگی نہ کریں گے فنادا پھر غلوم بس انہوں نے پکارا دعا کی اندھیریوں میں یعنی سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں اللہ الہ اللہ انتا تیرے سوا کوئی معبود نہیں سبحان کا پاکی ہے تجھے انی کم مینا والمین بے شک میں حد سے بڑھنے والا ہوں یہ تو ہم جانتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جس طرح کلام فرمائے نیک بندوں سے وہ رب ہے اور نیک بندے جس طرح آجی کریں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں ہم اگر کوئی بے ادبی کا لفظ کہیں تو ایمان ضائع ہو جائے گا حضرت یونس علیہ سلاط وسلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تم توبہ کرو اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور یہ کہہ کر رات کو آپ اپنی بستی سے روانہ ہو گئے یونس علیہ السلط کی قوم کا واقعہ سوری یونس میں ہم سن چکے ہیں کہ جب بستی والوں نے رات کو یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نہیں ہے تو سمجھ گئے کہ اب صبح عذاب آنے والا ہے اور صبح جب انہوں نے دیکھا کہ آسمان کو بادل جمع ہو رہے ہیں جو بظاہر بارش کے بادل محسوس ہوتے ہیں مگر وہ سمجھ گئے کہ اب عذاب آنے والا ہے انہوں نے پرانے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے اور ننگے پاؤں روتے ہوئے جنگل میں نکل پڑے اپنے جانوروں کو انہوں نے لیا اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ایمان لائے اور عذاب سے بچنے کی دعائیں کی اللہ تعالی نے ان کی دعائیں قبول فرمائی اور ان سے عذاب کو دور کر دیا عذاب آنے والا تھا لیکن عذاب سے وہ بچ گئے حضرت یونس علیہ سلاط وسلام جب اس بستی سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی قائم و دائم ہے تو آپ نے خیال یہ کیا آپ کس طرف توجہ نہ ہوئی آپ نے خیال کیا کہ یہ بستی والے مجھ پر تو وہی نازل ہوئی تھی کہ عذاب آنے والا ہے اور میں نے ان بستی والوں کو بتا دیا کہ صبح عذاب آئے گا اب عذاب تو ان پر نہیں آیا اللہ تعالی کی کوئی حکمت ہوگی مگر ابھی اگر میں بستی میں گیا تو یہ بستی والے مجھے جھٹلائیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ صبح و عذاب آئے گا لیکن ہم پر تو عذاب نہیں آیا یہ خیال کر کے آپ سمندر پر آپ تشریف لے گئے اور کشتی میں بیٹھ گئے جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی وہ طوفان میں پھنس گئی جب کشتی طوفان میں پھنس گئی تو اس زمانے کے عقیدے کے مطابق قرآندازی کی گئی تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ علی سلاۃ کا نام آیا تو ان کشتی والوں نے آپ کو کشتی سے سمندر میں ڈال دیا اللہ تعالی کی قدرت ایک مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں لے لیا چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور آپ یہ تصویر پڑھتے رہے پھر مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا اور آپ ساحل سمندر پر ایک کھلے میدان میں آپ کو مچھلی نے رکھ دیا جب آپ وہاں تشریف لائے تو چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کی کھال جو ہے وہ نہ تھی کھال جسم پر جو جلد ہے وہ گل چکی تھی تو اللہ تبارک و بطال کی قدرت سے وہاں پر کدو کا درخت پیدا ہوا کدو شریف کی بیل ہوتی ہے مگر حضرت یون علیہ السلام کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا گیا اور اس کے پتوں کے سائے میں آپ آرام کرتے رہے اور کدو شریف آپ نے تناول فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جلد عطا فرمائی اور کدو شریف کے جو پتے ہوتے ہیں یہ ایسے پتے ہیں جس پر مکھیاں نہیں آتی ہیں تو مکھیاں بھی آپ کے جسم پر وہ بیٹھنے کی ضرورت نہ کرتی تھی اللہ تبارہ و مطالعہ کا کرم ہے اور پھر آپ اپنی قوم کے پاس بھیجے گئے اور پھر آپ نے اپنی قوم کو نصیحتیں فرمائی اور قوم آپ کی فرما بردار رہی یہ واقعہ بیان کیا اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے نیک بندے جن کا کوئی قصور اور غلطی نہیں پھر بھی وہ ہر وقت اپنے آپ کو قصوروار سمجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نیک کون ہوگا آپ فرماتے دن میں سو مرتبہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں تو وہ تو نیک بلکہ نیکوں کے سردار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں روئیں اور معافیاں مانگیں اور ہم گناگار ہونے کے باوجود اگر کوئی مصیبت آئے تو یہ کہہ دیں نہ جانے کون سی خطا ہو گئی ہم تو خطا کے پتلے ہیں یہ وہ دعا ہے حدیث سے پاک میں فرمایا کہ لا الہ اللہ انتا سبحان کا انی کم تم ان کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے حدیث پاک میں اس کی تعداد کو بیان نہیں کیا گیا آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھیں اور بکثرت پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرمائے گا یہ سورہ انبیاء کے بارے میں پلما نے لکھا کہ سورے انبیاء مشکل میں پڑھی جائے اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالی سے دعا کی جائے اس میں انبیاء کی دعوں کے قبول ہونے کا ذکر ہے جو سورہ انبیاء پڑھنے کے بعد دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا اور اس کی مشکل آسان فرمائے بہتر یہ ہے کہ تین دن تک مسلسل ایک ایک مرتبہ سورت الانبیاء پڑی جائے اور مشکل سے نجات کے لیے دعائیں کی جائیں فس اجب لہو پس ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی یہ آیت کریمہ لا اللہ کا آیت کریمہ سوا لاکھ مرتبہ پڑھی جائے تو اس کی بے شمار برکتیں ہیں بے شمار فضیلتیں ہیں اگر یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا ہو سکے خود پڑھیں زبردستی کیا جائے یہ ایسے لوگ شامل ہو جائیں کہ جو ہمارا منہ رکھنے کے لیے آ جائیں ہونٹ تو ہل رہے ہوں اور تسبیح کے دانے بھی گر رہے ہوں لیکن انہیں پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہ ہو ہم نے جناب اپنے گھر میں آئے کریمہ ختم رکھا اور رشتہ داروں کو بلایا اب وہ دل سے نہیں آ رہے بامنے مجبوری آ رہے ہیں اور پھر دل سے پڑھ بھی نہیں رہے باتیں کر رہے ہیں بے ادبی کر رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے افراد کو لے کر جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں کیونکہ سوا لاکھ کی تعداد پوری کرنا باعث سعادت ہے مگر سوا لاکھ دل سے پڑھے جائیں تو مسئلہ ہمارا ہے ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے مسئلے سے کیا خرچ اس لیے وہ اکثر آ کر دل سے نہیں پڑھتے اس لیے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ سوا لاکھ دانے رکھ لیں اور روزانہ جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ تو ایک مہینے میں دو مہینے میں آدھے مہینے میں جب بھی یہ سوالات ہو جائیں اب رب العالمین کی بارگاہ میں خوب دعائیں کریں انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ مشکلات بھی آسان ہوں گی فس تجب نہ بس ہم نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں و نجنا غم اور ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی کہ آیت کریمہ پڑھنے والا غم سے نجات پا جاتا ہے وہ کزالق اور اسی طرح نون ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں وہ ذکری حضرت ذکر علیہ السلام از نادا جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی ربی اے میرے رب لا تذرنی فردن تو مجھے اکیلا نہ رکھ یعنی میرا وارش کر دے مجھے وارث عطا فرما اولاد عطا فرما وہ انت خیر سید اور تو سب سے بہتر وارش ہے مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا تو ہی ہے مقصد یہ ہے کہ اگر تو مجھے وارش نہ دے تو بھی کچھ غم نہیں چونکہ تو سب سے بہتر مالک آقا اور سہارا دینے والا ہے اور تو ہی بہترین وارث دینے والا ہے اس دعا کے نتیجے میں آپ کو اللہ تعالی نے حضرت سلاۃ وسلام عطا فرمائے بے اولادوں کو چاہیے کہ وہ اکثر دعاؤں میں اس دعا کو ایک دفعہ پڑھ لیا کریں ربی لا تذرنی سے سورت الانبیاء آیت نمبر ایٹی نائن ربی بہتر یہ ہے کہ اللہ لگا لیا جائے وہ فرماتے ہیں کہ جن دعاؤں میں ربنا ہو یا ربی ہو قرآن دعائیں تو ان کو اگر ہم اپنی دعاؤں میں شامل کریں تو افضل یہ ہے کہ شروع میں اللہ کا اضافہ کیا جائے اللہ کے معنی اے اللہ اللہ ہم ربی لاتی فردن پروردگار مجھے تنہا نہ رکھ وَانْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ مجھے وارث عطا فرما اور تو سب سے بہتر وارث ہے تو ہی بہترین وارث دینے والا ہے فَسْتَجَبْنَا لَهُ پس ہم نے ان کی دعا قبول فرمائے وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا اور انہیں ہم نے یحیٰ علیہ السلام عطا فرمائے وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا ان کے لیے ان کی بیوی کو ہم نے درست کر دیا یعنی وہ بانج تھیں اللہ تبارک وطال کی قدرت سے ان کا بانج پن دور ہو گیا یہ تمام امبیا ان نہاری یہ تمام کے تمام نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے ید او نہ رغ بہ بو ہماری عبادت کرتے ہم سے دعائیں کرتے امید کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے ان اللہ کے نیک بندے بھی ہیں پھر بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوششیں ہیں نبی ہیں پھر بھی اللہ کا خوف بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے وہ لنا لانا کہ یہ تمام انبیاء ہماری بارگاہ میں خوش و خب رکھنے والے تھے آجزی اور انکساری کا اظہار کرنے والے تھے واللتی اور وہ خاتون حضرت مریم آح سونت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور کوئی کام غلط نہ کیا فنا فق من روحنا میں ہم نے اس میں ہماری روح کو پھونک دیا ہماری روح سے مراد ہمارے دربار کی مقدس روح جیسے بیت اللہ سے مراد وہ مقام جو اللہ کی بارگاہ میں مقدس ہے عظمت والا ہے میں روح حنا سے مراد ہمارے دربار کی مقدس اور عظمت والی روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح وجالہ اور ہم نے حضرت مریم کو وبنہا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آیت للعالمین سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنایا ان نہادی امت کم امتوں واشدا بے شک یہ تمہارا گروہ ہے جو ایک ہی گروہ ہے مراد یہ کہ انبیاء کا یہ گروہ ہے جو ایک ہی دین پر ہیں سارے نبی اسلام کی دعوت دینے والے ہیں سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور تمام نیک لوگ اللہ ہی کی بارگاہ میں آجی کا اظہار کرنے والے ہیں وہ انب کم اور میں ہی تمہارا رب ہوں بس تم میری ہی عبادت کرو او امر ہوں بئی نہ اپنے معاملات کو آپس میں تقسیم کر لیا اختلافات کیے بعد کے لوگوں نے کلن راج ہر ایک کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے تو جو نافرمانی کر رہا ہے ایک نہ ایک دن مر کر ہماری بارگاہ میں اسے آنا ہے چھٹا روکو مکمل ہوا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود السلام پڑی اللہ وسلم سی نام ہونا